بھلائی کے جن کاموں کی عادت ہو ان کی پابندی کرنے کا بیان اللہ تعالی نے فرمایا اللہ تعالیٰ کسی قوم کی اچھی حالت نہیں بدلتا جب وہ خود گناہوں کا ارتکاب کر کے اپنی حالت نہ بدلے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اس عورت کی طرح نہ ہو جس نے اپنا کاتا ہوا سوت مضبوط کرنے یعنی بٹنے اور درست کرنے یا محنت اٹھانے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر کے توڑ ڈالا وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ اور اللہ تعالی نے فرمایا اہلِ ایمان ان لوگوں کی طرح نہ ہوں جنہیں ان سے پہلے کتاب دی گئی بس جب ان پر مدت لمبی ہو گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور وہ دنیا کی لذتوں میں پھنس گئے اور اللہ کے احکام سے اعراض کیا اور اللہ تعالی نے فرمایا پھر جیسا چاہیے تھا ویسا اس کو نبھا نہ سکے وعن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل متفق عليه حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ تم فلاں شخص کی طرح مت ہونا وہ رات کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا پھر اس نے رات کو اٹھنا چھوڑ دیا بخاری و مسلم